ہاں اگر وہ اپنے ان کے پاس اگر وہ محسوب ہے حساب ہے جیسے ہمارے والد کا وہ روزوں کے بڑے پابند تھے رمضان میں انہوں نے روزے نہیں رکھے اور ان کا وصال ہو گیا جب انتقال ہوا تو ایک مہینے کے روزے جو ہیں ان پر فرض تھے اب ایک روزے کا فدیہ پاکستانی حساب سے سوا دو سیر گندم جو ہے وہ ایک روزے کا فدیا بنتا ہے اور یہ فدیا ایسے آدمی کو دیا جائے جو زکات اور خیرات کا مستحق ہو